ہم نے حاصل کیا سے آغاز ہوتا ہے یہ حروف مقدعات میں سے ہے الکتاب المبین فرمایا گیا معنی یہ ہے کہ یہ سورت اس روشن کتاب کی آیتوں کا مجموعہ ہے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس صورت کے مخاطب کفار مکہ ہیں تو اس صورت کی آیات ان کے لیے ان احکام کو کیسے بیان کرنے والی ہوگی تو اب ظاہر ہے کہ کیسے بیان کرنے والی ہوں گی جن پر عمل کرنا ان کے لیے جو ہے وہ لازم تھا تو اگر یہ اعتراض جو ہے وہ کیا جائے تو جواب یہ ہے کہ اس قرآن کی کسی ایک سورت کی نظیر لانے کا ان کو چیلنج دیا گیا اور جب وہ ایک بڑے عرصے تک اس کی کسی ایک سورت کی بھی نظیر نہیں لا سکے آز آ گئے تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ربوبیت جو ہے وہ ثابت ہو گئی دیکھیے کفار کے ایمان نہ لانے سے شد غم میں جلنے سے نبی پاک علیہ السلام کو منع فرمایا گیا علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ شدت غم سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا باخی اس کا یہ مطلب ہے تو اگر کوئی شخص انتہائی نا گواری کے ساتھ کسی چیز کو مان لے یا اسے اقرار کر لے تو اس کو باقی ہی کہتے ہیں کہ شاید میں آپ کو اس پر کا کیا گیا ہے کہ آپ کفار کے ایمان نہ لانے پر غم اور افسوس کرنا چھوڑ دیں اور اس مضمون کی اور آیتیں بھی ہیں خوراک میں بھی کہا گیا کہ پس اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اور سورہ فاتر میں فرمایا گیا پس ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں اللہ اکبر کبیرہ تو یہ دروس ہیں وہ اللہ قبارک و تعالی جلا جلالہ نے جو ہے ان آیات مقدسہ میں دیے ہیں سنا میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر چونتیس سے لے کر اکیاون تک تلاوت کر رہا ہوں ان میں سے چند آیتیں عربی متن کے ساتھ باقی کا ترجمہ پیش کروں گا میرا رب ارشاد فرما رہا ہے بولا اپنے گرد کے سرداروں سے کہ بے شک یہ دانا جادوگر ہیں ان یوریز ریجا و بسری وماون چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اپنے جادو کے زور سے تب تمہارا کیا مشورہ ہے قالو ارجی و اقواہ و اص مدا ان وہ بولے انہیں اور ان کے بھائی کو ٹہرائے رہو اور شہروں میں جمع کرنے, کرنے والے بھیجو یا قوی بھی علیم کہ وہ تیرے پاس لے آئیں ہر بڑے جادوگر دانا کو تو جمع کیے گئے جادوگر ایک مقرر جن کے وعدے پر اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہو گئے شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ غالب آ جائیں اگر جو ہے وہ یہ غالب آ جائیں پھر جب جادوگر آئے تو آؤن سے بولے کیا ہمیں کچھ مزدوری ملے گی اگر ہم غالب آئے بولا ہاں اور اس وقت تم میرے مقرب ہو جاؤ گے منسا نے ان سے فرمایا ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور بولے پھر آؤ کی عزت قسم بے شک ہماری ہی جیت ہے تو موسا نے اپنا اثر ڈالا جبھی وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا اب سجدے میں گرے جادوگر بولے ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہاں کا رب ہے جو موسا اور ہارون کا رب ہے پھر بولا کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا تو اب جاننا چاہتے ہو مجھے قسم ہے بے شک میں تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے گا اور تم سب کو سولی دوں گا وہ بولے کچھ نقصان نہیں ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں اننا الا ربینا من ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں اننا نتما ان فرنا ربنا خطو ان اول ہمیں سما ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے جس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے تو یہ بہت ہی مشہور و معروف واقع ہے اور ایک دو مرتبہ پہلے بھی ہم سن چکے ہیں اور حضرت موس علیہ صلاح والسلام کا جادوگروں پر غالب آ جانا اور دیکھیے کتنی مشکل سے پورے ملک سے بڑے بڑے جادوگر فراؤن اکٹھے کیے تھے تاکہ حضرت نث علیہ صلاح السلام کو جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ان کو ذلیل کیا جائے معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتا ہے اس میں لفظ شہر یعنی جادو کا استعمال ہوا ہے شہر کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہے لگوبی مانا لکھا گیا کہ ہر وہ سیل جس کا ماخذ غامض اور دستیک ہو اور اس کا سبب مخفی ہو اس کو سحر کہتے ہیں علامہ محمد طاہر پٹنی لکھتے ہیں کہ انسان اس وقت تک شہر میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی شرط کو خدور کے ساتھ مناسبت نہ ہو اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ شہر کی حقیقت ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب انسان جادو کے مخصوص کلمات بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ اس وقت غیر معمولی امور پیدا کر دیتا ہے یا وہ ایسے بعض اجسام یا کبھی انتظار جسے چیزیں بناتا ہے جن کو ساحر ہی جانتا ہے کیونکہ بعض زہر قاتل ہوتے ہیں اور بعض زہریلی اشیاء بیمار کر دیتی ہیں یا نقصان پہنچاتی ہیں اسی طرح یہ بھی تعریف کی گئی کہ سحر کا اطلاع چند پر کیا جاتا ہے دھوکہ دہی نظر بندی مس میریزیم یا ہیپنا ٹائٹس اور قرآن میں بھی ہے فرعون کے جادوگروں نے لوگوں کی نظر بندی کر دی جنہیں ہیپاٹائٹس کر دیا شیطان کے تقربل کی مدد سے اپنا مقصد پورا کرنا قرآن میں بھی ہے بلاسم نہ شیاتی نہ کفرو المون نہ لیکن شیطان نے کفر کیا وہ لوگوں کو شہر کی تعلیم دیتے تھے تو شہر اس کھیل کا نام ہے جس کی قوت اور تاثیر صورتیں اور حقیقت بدل جاتی ہے تو ساحر انسان کو گدا بنا دیتا ہے مخلصین کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں بہرحال جس کا سمجھنا بہت غامک اور بتیک ہو امنا ہاضا امدا صف روم مبین یہ تو صرف کھلا ہوا جادو ہے تو شہر اور سرامت میں فرق نہیں سمجھ رہے کہ سہر خبیس اور فاسق شخص سے ظاہر ہوتا ہے اور کرامت اس نیک مسلمان سے ظاہر ہوتی ہے جو دائمن عبادت کرتا ہو اور برے کاموں سے بچتا ہو سہر چند مخصوص برے کاموں کا نام ہے اور کرامت کے مخصوص اعمال نہیں ہے یہ محض اللہ کے فضل اور دارمن شریعت کی اتباع سے ظاہر ہوتی ہے شہر صرف تعلیم اور تعلم سے حاصل ہوتا ہے اور کرامت اس طرح نہیں ہے بلکہ کرامت وہ ہوتی ہے اور محض اللہ کی عطا سے حاصل ہوتی ہے شہر طلب کرنے والوں کے مطالب کے موافق نہیں ہوتا بلکہ معین اور محدود مطالب کے ساتھ مخصوص ہے اور کرامت طلب کرنے والوں کے مطالب کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے اور اس کے مخصوص مطالب نہیں ہیں بہرحال شہر کی عقام اس سے متعلق اور بھی بہت کچھ اس ضمن میں جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے اب چونکہ یہ جادوگروں کا واقعہ ہم متعدد مرتبہ پہلے بھی سن چکے ہیں لہٰذا یہاں میں ان کو دوہراؤں گا نہیں میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے سورہ شعرا کی آیات جو ہیں وہ سکسٹی نائن سے لے کر ایک سو چار تک تو یہ میں سلاوت آپ کے سامنے جو ہے وہ ان کی کرتا ہوں آپ پہلے ان کو سماعت فرما لیں پھر انشاءاللہ اس سے متعلق چند باتیں کروں گا وطلو علیہ نبا ابر اور ان پر پڑھو خبر ابراہیم کیبی ہی وا کا ابود جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوجتے ہو کالو ہم نام کو پوچھتے ہیں پھر ان کے سامنے آسن مارے رہتے ہیں فرمایا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارو یا تمہارا کچھ بلا برا کرتے ہیں بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا فرمایا تو کیا تم دیکھتے ہو یہ جنہیں پوج رہے ہو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں مگر پروردگار عالم وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے راہ دے گا اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں ایجا مرتھو فہو یشکین جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی سکھا دیتا اور وہ مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں کی آمد سے دن بخشے گا رب جی حد بھی حکم و الفقی بسالفین اے میرے رب مجھے حکم تافت کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص سزاوار ہیں اور میری سچی ناموری رقص میں اور مجھے ان میں کر جو سین کے باغوں کے وارث ہیں اور میرے باپ کو بخش دے بے شک وہ گمراہ ہے اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل کے ساتھ سلامت دل لے کر اور قریب لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے اور ظاہر کی جائے گی روزک گمراہوں کے لیے اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جن کو تم کودتے تھے اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا بدلہ لیں گے تو عہدہ دیے گئے جہنم میں وہ سب گمراہ اور ابلیس سے لشکر سارے کہیں گے اور وہ اس میں واہم جگڑتے ہوں گے خدا کی قسم بے ہم کھلی گمراہی میں تھے جب تمہیں اللہ کہا رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے اور ہمیں نہ بہتایا مگر مجرموں نے تو اب ہمارا کوئی سفارش نہیں اور نہ کوئی غمخوار دوست تو کسی طرح ہمیں پھر جانا ہوتا کہ ہم مسلمان ہو جاتے بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت ایمان والے نہ تھے نہ رَبَّكَ کا الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے تو یہ چند آیات سورہ شعرا کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے دیکھیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ سلاط وسلام کا واقعہ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے اس صورت میں جو انبیاء کے قصق بیان کیے گئے ہیں ان میں یہ دوسرا قصہ ہے اور ان نے اپنی قوم کو تبدیلی کرنے کے سلسلے میں پیش آئے اللہ نے ذکر فرمایا اس صورت کی ابتدا میں یہ ذکر فرمایا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبدیل میں بے انتہا کوشش کرنے کے باوجود کفار مکہ کے ایمان نہ لانے سے بے حد رنج اور صدمہ ہوتا تھا لعلکا باخی نفسکا اللہ کا باقی ان نقص کا اللہ یقین لگتا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں آپ اپنی جان دے دیں گے ہائے ہائے تو اس صورت میں آپ کی تسلی دینے کے لیے پہلے حضرت موسا اور فرعون کا ذکر کیا گیا کہ حضرت موسا علیہ السلام نے کئی سالوں تک فرعون کی تبلیغ کی بڑے بڑے معجزات دکھائے اس کے باوجود فرعون کی قوم سے صرف تین نفر مسلمان ہوئے تاکہ نبی پاک علیہ السلام کو یہ معلوم ہو کہ آپ کے ساتھ جو سانحہ ہاں پیش آیا ہے وہ کوئی نیا نہیں حضرت موسا علیہ السلام بھی صدمے سے دو چار ہو چکے ہیں پھر آپ کی مزید تسلی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا تبلیغ دین کی خاطر خواہ اثرات مرتب نہ ہونے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان حالات کا سا سامنا کرنا پڑا تھا انہوں نے اپنے ارفی باپ آزر کو اور اپنی قوم کو بتوں کی عبادت کرنے پر دوزہ کے عذاب سے ڈرایا لیکن ان میں بہت کم لوگ مان لائے کئی نایتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہی تبدیلی کابشوں کا ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ قرآن کریم میں اس صورت پاک میں ان کے واقعات اللہ نے اپنے محبوب علیہ ان کی دل جوئی کے لیے فرمائے ہیں اللہ اپنے محبوب کو رنجیدہ نہیں دیکھتا اللہ اپنے محبوب کو غمزدہ نہیں دیکھتا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جھارس بندھاتا ہے اللہ تبارک کا وطالعہ کرم فرمائے آمین یاد رکھیے پہلے اللہ کے پیدا کرنے کی نعمت کا ذکر کرنا پھر اس کی پرورش کی نعمت کا ذکر کرنا لکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مابودان باطلہ سے اپنے نقصان کو مستطنا فرمایا تھا اور اللہ کی وہ صفات بیان فرمائی تھی جن کی وجہ سے وہ عبادت کا مستحق ہے جیسا کہ ابھی بھی آپ نے ترجمے میں سنا اور یہ بتایا تھا کہ بہت نفع اور ضرر نہیں پہنچا سکتے نفع اور ضرر پہنچانے کا مالک صرف اللہ ہے تو ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان مطالب اور ان مقاصد کا ذکر فرمایا جن کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا سے سوال فرمایا تھا ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ سے کوئی سوال کرنے سے پہلے اللہ تبارک وطالعہ کی حمد دوست پناہ کرنی چاہیے اب دیکھیے مشہور آیت انہیں آیتوں میں آئی ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ ہی مجھے شفا دیتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا اور جب میں بیمار ہوتا ہوں یہ نہیں کہا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے یہ نہیں کہا کیونکہ صحت اس وقت تک قائم رہتی ہے جب جسم کی تمام اخلاق اعتبال پر رہیں اور جب بعض اخلاق بعض پر غائب آ جائیں یا کھانے پینے میں بے اعتدالی کی وجہ سے ان میں تنافر اور تعفل پیدا ہو جائے تو انسان میں مرض پیدا ہوتا ہے مثلا زیادہ میٹھی اور نشاختہ دار چیزوں کے کھانے آرام کل جفاکش نہ کرنے کی وجہ سے شوگر ہو جاتی ہے بخیار خوری کی وجہ سے بد ہضمی اور میزے کا زوف ہو جاتا ہے میزے کے منہ پر ورم آ جاتا ہے زیادہ تیزابی سرش اور مرچی اور مسالہ دار چٹ پٹی اشیا کھانے کی وجہ سے میدے کا السر ہو جاتا ہے تمباکو کھانے سگریٹ نوشی کی وجہ سے عموماً گلا خراب ہو جاتا ہے کھانسی ہو جاتی ہے خون کی شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں خالد بھی ہو جاتا ہے فاضوقات دماغ کی رس پھٹ جاتی ہے زیادہ سگریٹ نوشی سے جگر کا سائز کم ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ مرغن اشیاء زیادہ کھانے تن آسانی اور محنت کے کام نہ کرنے کی وجہ سے انسان آرزا فلب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کولسٹرول بڑھنے کی وجہ سے کمر کا درد ہو جاتا ہے اور زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے آخری عمر میں پروفیٹ گلینڈ کا حجم زیادہ ہو جاتا ہے اور پیشاب کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اور زیادہ گرم اشیاء اور انڈے اور چاول زیادہ مقدار میں کھانے کی وجہ سے گردوں کا درد ہو جاتا ہے پتھری ہو جاتی ہے ٹماٹر کے بیج اور پالکنے کی وجہ سے کتے میں پتھری ہو جاتی ہے جنسی بے اعتبادی اور بے راہ روی کے نتیجے میں اور سوزاک ایسے امراض ہو جاتے ہیں ہم جنس پرستی سے ایڈ کا مرض لاحق ہو جاتا ہے شراب نوشی کی کثرت سے کینسر ہو جاتا ہے اور انخلا سوز ہر پاس کی وجہ سے آدمی پر سکون وارث ہو جاتا ہے راتوں کو نیند نہیں آتی اس کے نتیجے میں پہلے ان سو پھر مالی خولیا ہو جاتا ہے پھر لوگوں کو سکون بخش اور خواب آور گولیاں لینی پڑتی ہیں بعض لوگ و دین کے انجیکشن لگواتے ہیں اور بعض سرس اور ہیروئن کی پناہ لیتے ہیں اور پھر انسان دن بدن تباہی کے غار میں گرتا چلا جاتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر بیماری مرض اور مصیبت انسان کی اپنی آوردہ اور پیدا کردہ ہے جب انسان اسلام کے احتام اور فطرت کے اصولوں سے روحردانی کرتا ہے تو وہ امراض اور مسائل کا شکار ہو جاتا ہے جیسا کہ قرآن نے بھی کہا وماسم مصیبت تم پر جو مصاحباتے ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے اور بہت سی باتوں کو تو اللہ در فرما لیتا ہے جو انسان فطرت سے بغاوت نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتے وہ ان مہلک بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے اور امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں سورہ رائے انعام میں ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا کیا انہی کے لیے مخلوط نہیں کیا انہیں کے لیے امن اور سلامتی ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں اب ظاہر ہے کہ اگر یہ سوال ذہن میں آ جائے کہ انبیاء اور دوسرے نیک لوگ بھی بعض اوقات بیمار ہو جاتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام بھی بیمار ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیماری کا ذکر کیا حضرت مفت علیہ السلام نے اپنی تقاوت کا ذکر کیا خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے سر انور میں درد ہوا آخری عمر پاک میں جو ہے وہ بخار بھی تشریف لایا کیا ان حضرات کی بیماری بھی معاذ اللہ خود پیدا کرتا تھی تو جواب یہ ہے کہ ان نفوس خدشیہ کی بیماری کے متعلق کوئی بد باطن شخص ہی ایسا فاسز گمان کر سکتا ہے ان پر جو بیماریاں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں اور ان کے اجر و ثواب میں اضافے کا سبب ہیں اور امت کے لیے تعلیم ہے تاکہ دوا اور علاج کرانا ان نبیوں کی خدمت ہو جائے بیمار کی خدمت کرنے بیمار کی اجازت کرنے میں نبی پاک علیہ السلام کا اسوا مکمل ہو جائے اور امت کو معلوم ہو جائے کہ بیماری کی حالت میں نماز اور دوسری دوسری عبادت کس طرح ادا کی جائیں اور یہ امت کو معلوم ہو کہ اگر مرض بہت بڑھ جائے اور تکلیف زیادہ ہو تو صبر اور سکون سے کام کیا جائے بے قراری آفزاری شکوہ شکایت واویلا نہ کیا جائے ہم نے عام لوگوں کی بیماری کے اسباب بیان کیے ہیں کہ ان کے امراض بےتگالی سے پیدا ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی بیماری ان کے حق میں امتحان بلکہ ان عام ہوتی ہے تو اب بجا طور پر یہ سوال ہوگا کہ جب انبیاء خود اپنی بیماری کا سبب نہیں ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ میں بیمار ہوتا ہوں اور وہ شفا دیتا ہے اللہ اللہ تو یہ عجبی ہے ان ہے ساری ہے بیماری کا انہوں نے اپنی طرف جو ہے وہ نسبت دی ہے تو بہرحال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جب میں گناہ کر کے بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے توبہ سے شفا دے دیتا ہے آہا. اور شیخ شبلی رحمت اللہ نے کہا کہ بیماری غیر اللہ کی طرف دیکھنے سے ہوتی ہے اور شفا اللہ کی تجلیات کے متاحدے سے ہوتی ہے اور باہر میں لکھا ہے کہ بیماری دنیا کے ساتھ تعلق رکھنے سے ہوتی ہے اور شفا دنیا سے قطع تعلق سے ہوتی ہے اور یہ مرتبہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب سالک پر جذب کی کیفیت مستحکم ہوتی ہے تو وہ تمام مخلوق سے تعلق منقطع کر کے صرف ایک اللہ کا ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مانا نہیں کہ انسان اپنے نفس اپنے والدین اپنی بیوی اپنی اولاد سے قطع تعلق کر لے ان کی ذمہ داریاں پوری نہ کرے ان کے حقوق ادا نہ کرے کیونکہ یہ اسلام کے احکام کے خلاف ہے بلکہ معنی یہ ہے کہ اپنے تمام بتا کی ذمہ داریاں پوری کرتا رہے ان کے حقوق ادا کرتا رہے لیکن ان کے حقوق کو ادا کرنا ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اللہ کے احکام کی اطاعت اور اس کے رسول کی سنت کی استباع کی وجہ سے ہو اور کسی لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو ہے وہ غفلت نہ کرے جس لیے دوا اور علاج کے متعلق بھی میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں دلچسپ موضوع ہے بعض افیہ سے منقول ہے کہ وہ بیمار پڑ گئے کمزور ہو گئے رنگ پیلا ہو گیا ان سے کہا گیا کہ کیا ہم آپ کے لیے کسی طبیب کو بلائیں جو آپ کے اس مرض کا علاج کرے انہوں نے کہا طبیب نہیں تو مجھے بیمار کیا ہے میں اپنی حالت کی طبیب سے کیسے شکایت کروں کیونکہ میں اپنے طبیب ہی کی وجہ سے اس حالت کو پہنچا ہوں بعض کیونکہ آپ علاج سے منع کرتے ہیں اور اس کو توقل اور تسلیم و رضا کے خلاف قرار دیتے ہیں کہتے ہیں اللہ بندے کو جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا چاہیے اور دوا علاج نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ صحیح نہیں ہے ورنہ بندے کو دعا بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ دعا میں بندہ اپنے حال میں تغیر کو طلب کرتا ہے اور یہ قرآن کی بہت سی آیتوں کے خلاف ہے ہر بیماری میں علاج نہ کرنا نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے بھی خلاف ہے اور آپ کے احکام کے بھی خلاف حضرت اسامہ بن شریک بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے اصحاب اس طرح بیٹھے ہوئے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں میں نے سلام کیا پھر بیٹھ گیا ادھر ادھر سے دیہاتی آ رہے تھے انہوں نے پوچھا یارسول کیا ہم اپنے کیا ہم دواؤں سے علاج کیا کریں آپ نے فرمایا دوا استعمال کرو کیونکہ اللہ تعالی نے جو بیماری پیدا کی ہے اس کے علاج کے لیے دوا بھی پیدا کی ہے تو ایک بیماری وہ بڑھاپا ہے نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی علاج کیا ہے اور اس زمانے میں علاج کے جو طریقے معروف تھے ان پر عمل بھی کیا ہے حضرت سیدھا عائشہ طیبہ ربی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ان کے حجرے میں داخل ہوئے اور آپ کا درد بہت شدید ہو گیا آپ نے فرمایا مجھ پر ایسی سات مشقوں کا پانی انڈے جن کا منہ کھولا نہ گیا ہو شاید میں لوگوں کو وسیعت کروں آپ کو حضرت خفتا ربی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے گیا کہ آپ نے ہمارے پر اشارہ کر کے فرمایا بس کرو پھر آپ لوگوں کی طرف چلے گئے تو جدید طبی تحقیق بھی یہی ہے کہ جب بہت تیز بخار ہو تو مریض کو برف سے ٹھنڈک پہنچائی جائے میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک ایسا پیشنٹ تھا کہ جس کو غالباً ایک سو پانچ ایک سو چھ کا بخار تھا تو اس کا لباس اتار کر ڈاکٹر حضرات نے فل اے سی روم میں اندر ڈال کر کمرہ لاک کر دیا تاکہ की سی کی ٹھنڈک سے جو ہے وہ اس کی گرمی جسم کی جو ہے وہ دور ہو تو یہ طریقہ آج سائنس خود بھی اپنا رہی ہے بہرحال اور اس وقت میرے آسا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ مطلب طریقے استعمال فرمائے یہ ایک بہرحال مستقل موضوع ہے اس موضوع پر اللہ نے کہا تو ہم ان شاء اللہ پھر ایک الگ سے بیان کریں گے یہ موضوع یاد رکھیے گا بہرحال حضرت ابراہیم علیہ صلاح و السلام کا ذکر پاک اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مزید چلیے اگلی آیات پر آتے ہیں میرا پاک پروردگار وجل ارشاد فرما رہا ہے تو ہو رہا کی آیات جو ہیں آیات نمبر 123 سے لے کر 140 تک تو میں آپ غور سے ان آیات کو سماعت فرمالیں لیں ایک سو تیئیس سے ایک سو چالیس تک آگ نے رسولوں کو جسلایا خوم الاخون جبکہ ان سے ان کی ہم قوم ہود نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں ان لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں مرتق اللہ ون تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا میرا ادر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں کا رب کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو راہ گیروں سے ہنسنے کو اور مضبوط محل چنتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے اور جب کسی پر گرف کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرف کرتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں سے کہ تمہیں معلوم ہے تمہاری مدد کی صفایوں اور بیٹوں اور باغوں اور قسموں سے بے شک مجھے تم پر ڈر ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا بولے ہمیں برابر ہے چاہے تم مصیحت کرو یا نہ سے میں نہ ہو یہ تو نہیں اگر وہی اگلوں کی ریت اور ہمیں عذاب ہونا نہیں تو انہوں نے اسے جتلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کیا بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان تو یہ 123 से लेकर سے لے کر ایک سو چالیس تک کی آیات ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی قومِ آج کا ذکر قومِ سمود کا ذکر قومِ مدیم کا ذکر قومِ لوت کا ذکر ہم کر چکے ہیں ابھی دو تین دن پہلے بھی ان اقوام کا ذکر کچھ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا لہٰذا قوم آج سے متعلق تفصیل میں جانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے اور لحب و لعب سے بچنے کے لیے البتہ جو فرمایا گیا ہے تو یہ ظاہرہ کہ ضروری ہے کہ لحب وال عید سے جو ہے وہ بچا جائے یہ اللہ کی یاد سے غفلت کرنے کے معاملات ہوتے ہیں اور محدثین فرماتے ہیں جس کام میں انسان اس قدر مشغول ہو جائے کہ اس کام کے علاوہ دوسرے کاموں سے غافل ہو جائے تو اس کام کو لہب و عید کہتے ہیں امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وہ لح و باطل ہے جس کی مشغولیت انسان کو اللہ کی اطاعت سے حاصل کر دے اللہ اکبر طبیعلہ تو بہرحال اب ظاہر کبوتر بازی ہو یا مطلب کچھ اور معاملات ہوں شطرنج ہو, شترنج ہو یہ سب اللہ تعالیٰ کی یاد سے ذخل کر دینے والے معاملات ہیں ان سے بچنا چاہیے البتہ جسمانی صحت کے حصول کے لیے جائز کھیلوں کو کھیلا جا سکتا ہے اور ورزشوں کو کیا جا سکتا ہے اور جبکہ اللہ تعالی کی یاد سے غفلت کا معاملہ نہ ہو تو یہ مطلب کیا جا سکتا ہے میرا پانچ پروردگار اجزبل ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 141 سے لے کر ایک تک آپ سماعت فرما لیں پھر میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس جیون میں چند باتیں کرتا ہوں ایک سو انسٹھ تک ہیں 141 نمبر آیت سے پھر ساد خدا بندی ہے سب سب سمود المرسلیم سمود نے رسولوں کو جھلایا جبکہ ان سے ان کے ہم قوم سالے نے فرمایا کیا ڈرتے نہیں بے شک تمہارے لیے اللہ کا امانتدار رسول ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور میں تم سے کچھ اس پر اجرت نہیں مانگتا میرا ادر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں پر اب ہے کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے باغوں اور قسموں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم نازک اور پہاڑوں میں سے گھر تراستے ہو استادی سے تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو وہ جو زمین میں فساد دہلاتے ہیں اور بناؤ نہیں کرتے بولے تم پر تو جادو ہوا ہے تم تو ہمیں جیسے تم تو ہم جیسے آدمی ہو تو کیا نشان تو کوئی نشانی لاؤ اگر سچے ہو فرمایا یہ ناقا ہے ایک دن سے کے پینے کی باری اور ایک معین دن تمہاری باری اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھو کہ تمہیں بڑے دن, کے آز... بڑے دن کا عذاب آ لے گا اس پر انہوں نے اس کی پونچھ سے ساتھ دی پھر صبح کو پچھتا رہ گئے تو انہیں عذاب نے آ لیا بے اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان ناطے و این رب العزیز الرحیم اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ واقعات ہم سن چکے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ان کی اونٹنی کا ذکر اور حضرت علیہ السلام کا موجوہ کے پہاڑ کے اونٹنی کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر اسی طرح آگے قوم لوٹ کا بھی ذکر ہے ذکر اقوام کا بھی ذکر سورہ سورہ میں موجود ہے اور اللہ تبارک بطالی نے ان تمام اقوام کا ذکر شعرا میں فرما دیا ہے اب چونکہ ہم ان اقوام سے متعلق معاملات اور خوش تفصیل چند دن پہلے سن چکے ہیں لہذا ان کو دہرانا یہاں پر مناسب معلوم نہیں ہوتا اب آ کے آغاز پر سورہ نمل شریف میں سپارے کی آخری صورت ہے جو کہ میں سپارے میں مکمل نہیں ہوتی بلکہ میں سپارے میں مکمل ہوتی ہے سورہ نمل شریف نمل کہتے ہیں کیوںٹی کو اس میں کیونکہ کیوںٹی کا ذکر ہے حتیٰ ایجا اطولا دن نملی اولت نمل کن یاد مسا کی نم اب چونکہ اس میں نمل کا ذکر ہے تو سورہ نمل اس کا نام جو ہے وہ موجود ہے یاد رکھیے نمل شریف میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ صلاح والسلام کا ذکر پاک آغاز میں آتا ہے اور پھر کی کا بھی ذکر ہے ہد ہد کا ذکر ہے ملکہ بلطیف کا ذکر ہے تو تفصیلی واقعہ ہے میں مفت آپ کے سامنے ان سے متعلق ان اللہ تعالیٰ عرض کر دیتا ہوں پہلے آپ توجہ سے پہلی چودہ آیتیں سماعت فرمائیں سورہ نمل شریف کی چودہ آیات مقدسہ پروردگار فرما رہا ہے آیات القرآن مبین یہ آیتیں ہیں قرآن اور روشن کتاب کی خدم و خبری ایمان والوں کو اللہ وہ جو نماز برتا رکھتے ہیں اور زکا دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں <تصفيق> وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے کو تک برے اعمال ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے سوء العجب تو وہ بھٹک رہے ہیں یہ وہ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور یہی آخرت میں سب سے بڑھ کر نقصان میں ہیں وہک تم قرآن سکھائے جاتے ہو حکمت والے علم والے کی طرف سے جبکہ موسا نے اپنی گھر والی سے کہا مجھے ایک آج نظر پڑتی ہے ان قریب میں تمہارے پاس خوش کی خبر لاتا ہوں یا اس میں سے کوئی چمکی چنگاری لاؤں گا تو تم پاس آیا بہانین کی گئی کہ برکت دیا گیا وہ جو اس آگ کی جلبازاں میں ہے یعنی موسا اور جو اس کے آس پاس میں یعنی فرشتے اور کافی ہے اللہ کو جو رب ہے سارے جہاں کا یا موساری عزیز الحکیم، اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں ہی ہوں اللہ عزت والا حکمت والا اور اپنا اسا ڈال دے پھر موسیٰ نے اسے دیکھا لہراتا ہوا گویا سانپ ہے کر چلا اور مُڑ مڑ کرنا دیکھا ہم نے فرمایا اے موسا ڈر نہیں بے شک میرے حضور رسولوں کو خوف نہیں ہوتا اِلَّا من خم بدسنم بسور انفور رحیم ہاں جو کوئی زیادتی کرے پھر برائی کے بعد بلائی سے بدلے تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں گی اور, اور اپنا ہاتھ اپنے گرے بان میں ڈال نکلے گا سفید چمکتا بے ایب نو نشانیوں میں پھر اور اس کی قوم کی طرف بے شک وہ بے حکم لوگ ہوں پلم آیا تو نامہ کم کالو حاجر پھر جب ہماری نشانیاں ان کے پاس آئیں بولے یہ تو سری جادو ہے اور ان کے منکر ہوئے اور ان کے دلوں میں ان کا یقین تھا ظلم اور تقبر تھے تو دیکھو کیسا انجام ہوا فسادیوں کا تو یہ چودہ ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ نے ابھی تلاوت سنی جزاک اللہ جی جنہوں نے ماشاء اللہ کہا اور روم میں ہونے کی دلیل دی ہے جزاک اللہ خیر تو چودہ ایسے بھی آپ نے سنی سورہ نمل شریف کی دیکھیے اللہ قبار صبر تعالیٰ نے اس کا جو ہے آغاز فرمایا ہے حروف مق ہیں اور اس کے بارے میں میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ اللہ رسول کے درمیان یہ راز ہیں اور بات خاص خاص صحابہ کو نبی پاک علیہ السلام نے اس سے متعلق ارشار فرمایا ہو تو اب جب اس آیت پاک کا ہم ترجمہ ابھی سن رہے تھے تو دیکھیے اس میں اللہ تعالی نے حضرت موس علیہ السلام کے نو موجودوں کا ذکر بھی فرمایا ہے اور پھر وہ آگ لینے کے لیے جب گئے جہاں پر وہ درخت سے حضرت موس علیہ السلطلام کا کلام ہوا تو یہ باتیں بھی مطلب یہاں بیان فرمائی ہیں. اللہ نے حضور علیہ السلام کو حضرت السلام کا واقعہ یاد دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو بزرگی دی اور نبوت سے جو ہے وہ سرفراز فرمایا ان کو اپنی ہم کلامی کا جو ہے وہ شرف جو ہے وہ حاصل شرف اطا فرمایا بڑے بڑے موج عطا کیے اران اور اس کی قوم کے پاس رسول بنا کر رہ گیا لیکن انہوں نے تقبر کیا اور ایمان نہ لائے تو حضرت موس علیہ السلام مدیم سے مصر کی طرف روانہ ہوئے اپنی بیوی بی کو ساتھ لے گئے حضرت شعیب علیہ السلام کی دین کا نام سپورہ تھا رضی اللہ تعالیٰ اس سفر میں آپ راستہ گل گئے رات آ گئی سردیوں کا موسم تھا آپ کو دور سے آگ کا شولہ نظر آیا آپ نے اپنے اہل سے فرمایا تم لوگ یہیں ٹھہرو نے آگ کا شولہ دیکھا ہے تو میں وہ آگ جو ہے وہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم اس سے سردی سے بچ جانا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخت میں جو آگ دیکھی وہ اصل میں تھی چیز تھی نمل کی آگ نمبر میں ہے ان کو ندا دی گئی جو آگ کی تجلی میں ہے اور ان کے پاس ہے وہ برکت والا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس سے مراد اللہ کی ذات ہے انہوں نے فرمایا اللہ تعالی کا نور درخت میں تھا جس میں اور بھی بہر اقوال ہے تو پس موسا وہاں پہنچے تو برست والی زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت سے ان کو آواز دی گئی احموسا بے شک میں اللہ رب العالمی ہے سبحان اللہ. تو درخت خدا نہیں ہے مہاج اللہ بلکہ اللہ کا عالی نے اس کو اپنی صفات کا مظہر بنایا دیکھیے اللہ کا کلام سننے کی کیفیت کیا ہے اللہ فرماتا ہے اے موسا سنو بات یہی ہے کہ میں ہی اللہ ہوں بہت غالب بڑی حکمت والا تو بعض عارقین نے کہا جو آگ ہیں ہے جس سے اللہ نے اپنی ذات مقدسہ کا ارادہ فرمایا اور وہ وہی ہے جس نے حضرت موسا پر اپنے مشاہدے کی برکت کا فیضان فرمایا اور اللہ اس پر قاضر ہے کہ وہ دور درخت اور پہاڑ تور میں سے کسی بھی جی چیز میں اپنا جلبہ دکھائے اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کسی جہز سمت اور جعلی میں ہونے سے منوزہ اور فاق ہے تو اللہ تبارک و وطالیہ نے حضرت موسا علیہ السلام سے کلام فرمایا اور یہ تمام معاملات بہرحال یہاں پر بھی بیان فرما دیے گئے پھر اس کے بعد آ جائیے اس سے متعلق آخری چند آیات مقدسہ پر سورہ نمل شریف میں جو ہے اللہ تبارک کا مطالعہ ضلع جلال نے ارشاد فرمایا ہے اور اس سے متعلق میں آپ کو چند آیات کا پہلے جو ہے وہ ترجمہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ ان سے سمجھنے میں آسانی ہو جائے یہ آیت نمبر پندرہ سے لے کر اکتیس تک جو ہے وہ آیات ہیں تقریباً پہلا آیتیں ہیں ان کو آپ پہلے سماعت فرما لیں میرا پاس پرور گزار فرما رہا ہے اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم اطا فرمایا اور دونوں نے کہا سب خوبیوں اللہ کو جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر صبح بختی اور سلیمان داؤد کا جانشی ہوا اور کہا اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو علم اطا ہوا بے شک یہی ظاہر فضل ہے اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمی اور پرندوں سے تو وہ روکے جاتے تھے یہاں تک کہ جب پیونٹیوں کے نالے پر آئے پیونٹی بولی ہے پیونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کچھ ڈالے سلیمان اور ان کے لشکر بے خدری میں تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا اور عرض رب مجھے توفیق دے کے میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تھی مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے اور یہ کہ میں وہ بلا کام کروں جو تجھے پسند آئے اور مجھے اپنی رقم اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قربے ساتھ کے سزاوار ہیں اور پرندوں کا جائزہ لیا تو بولا مجھے کیا ہوا کہ میں ہد ہد کو نہیں دیکھتا یا وہ واقعی حاضر نہیں ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا یا ذبح کر دوں گا یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے تو ہد ہد کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر کی میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے اس کا بڑا سخت ہے میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر صورت کو سجدہ کرتے ہیں اور کہاں نے ان کے اعمال ان کی نگاہ استوار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا تو وہ راہ نہیں پاتے کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھٹی چیزیں اور جانتا ہے کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ بڑے عرض کا مالک ہے سلیمان نے فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تعلیم سچ کہا یا تو میں ہے میرا یہ فرمان لے جا لے جا کر ان پر ڈال پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں وہ عورت بولی اے سردارو بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان والا انہوں من سلیمان و امن بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو میں مہربان رحم والا یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گرمن رکھتے میرے حضور حاضر ہو اب یہ واقعات میرا خیال ہے کم و بیش ان سے ہم سب واقف ہیں تو سورہ نمل شریف کی تلاوت کی جائے ان کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے جیسے اللہ تعالی نے ہد ہد کا ذکر بھی یہاں کر دیا ہے ہد ہد کا ذکر کیونکہ اللہ کے جلیل و قدر نبی کا درباری تھا اللہ اکبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ دیکھیے جنات پر ہواؤں پر اور جانوروں پر پرندوں پر اللہ نے ان کی بولیاں بھی ان کو وہ سکھائیں اور مطلب کیا شان جو ہے وہ عطا فرمائی آپ اپنا دربار لگاتے تھے سب حاضری دیتے تھے ہد ہد نہ آیا تھا اس کی وجہ سے آپ نے غضب فرمایا تو ہد ہد نے اپنے دیر سے آنے کی جو ہے وہ وجہ یہ بیان کی کہ میں جس جگہ سے آ رہا ہوں وہاں ایک عورت حکمران ہے سورج کو پوجنے والے یہ لوگ ہیں لہٰذا جو ہے ان کی اصلاح کا معاملہ ہونا چاہیے مقصد اس کا یہ تھا جمی حضرت سلیمان علیہ السلاسلام نے جو ہے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کو جا کر جو ہے وہ میرا خط پہنچاؤ اور سنو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو اب اس کے جواب میں جبکہ وہ خط دے دیا گیا تو جب ملکہ بلکیس نے جو ہے وہ اپنے درباریوں سے اس خط کا ذکر کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا تو بولی اے سردارو میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو میں کسی معاملے میں کوئی کتح فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو وہ بولے ہم زور والے اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں اور اختیار سے نظر کر کے کیا حکم دیتی ہے انہیں درباری نے کہا کہ ہم عظیم فوج رکھتے ہیں بڑے مضبوط اور بڑے بہادر جام باز لوگ ہیں اگر تو تم کرنا چاہے تو ہم تیار ہیں لیکن پھر بھی جو تو حکم کرے گی ہم مانیں گے تو وہ بولی بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کی عزت والوں کو جلیل اور ایسا ہی کرتے ہیں اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں پھر دیکھوں گی کہ ایل کیا جواب لے کر پلتے پھر جب وہ سلیمان کے پاس آیا فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو کہ جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا بلکہ تمہیں اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی اور ضرور ہم کو ہم ان کو اس شہر سے ضلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ فسٹ ہوں گے سلیمان نے فرمایا درباریو تم نے کون ہے کہ وہ اس کا سخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور متیح ہو کر حاضر ہوں ایک بڑا خدیث جن بولا کہ میں وہ سخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں اس میں کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے پھر جب سلیمان نے سخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا کہا یہ میرے رب کے فضل سے تاکہ مجھے آزمائے کہ شکر کرتا ہوں یہ نا شکریہ اور جو لشکر اور جو شکر کرے وہ اپنے بلے کو شکر کرتا ہے اور جو نہ شکریہ کرے وہ میرا, تو میرا رب بے پرواہ ہے سب پوریوں والا سلیمان نے حکم دیا عورت کا سخت اس کے سامنے وضع بدل کر, اے اے نہ, کر نہ کر دو کہ ہم دیکھیں کہ وہ رات آتی ہے یا ان میں ہوتی ہے جو نا واقف رہے پھر جب وہ آئی اس سے کہا گیا کیا یہ تیرا تخت ایسا ہی ہے وہ بولی گویا یہ وہی ہے اور ہم کو اس واقعے سے پہلے خبر ملتی تھی اور ہم فرما بردار ہوئے اور اسے روکا اس چیز نے جسے وہ اللہ کی سوا پوچھتی تھی بے شخص وہ کافر لوگوں میں سے تھی اس سے کہا گیا سہن میں آ پھر جب اس نے اسے دیکھا اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی شاخیں کھولی سلیمان نے فرمایا یہ تو ایک کتنا سہن ہے شیشوں جڑا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب سلیمان اللہ کی گردن رکھتی ہوں جو رب سارے جہاں کا یہ ملکہ بلکی کے ایمان کا یہاں پر واقعہ بیان ہو گیا کہ وہ ایمان لے آئی الحمد للہ الحمدللہ اللہ تبارک کا وطالعہ کرم فرمائے آمین یہ بہرحال تفصیل والے واقعات ہیں انیس ستاروں سے متعلق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے خلاصہ بیان کر دیا ہے اور تقریباً ایک گھنٹہ لگا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ محافظ فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توقی عطا فرمائے آمین اللہم آمین, آمین الحمد الحمدللہ آج پاک رات ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم شکتی بخش فرمائے آمین اور آپ کے ہاں غالباً کل تھی ہمارے ہاں آج اکیسویں سب ہے بیس روزے ہو گئے قسم کی موتی کے دن احتفاق میں بیٹھ گئے ہوں گے اللہ سب کے اعتقاد کو بھی قبول فرمایا ہوں گے ہمارے ہاں آپ رات کے تقریباً سوا بارہ بج رہے ہیں اور اس وقت میری اپنی کیفیت بھی ہے کہ مجھے بس بسترہ نظر آ رہا ہے میں بس اجازت چاہوں گا انشاءاللہ زندہ اللہ رہی تو کل آپ سے اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل مغرب کا عیسا بیسواں سپارا اور تراضی کے بعد اکیسواں چھپارہ کل چھپارہ نمبر بیس اکیس سے متعلق ان تعالی اگر کوئی رکاوٹ نہ ہوئی تو انشاءاللہ ان سے متعلق درست ہوں گے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب روزے میں دانت چیک کروا جی چیک جی، کروائیں اگر دانتوں کو چیک کروانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر دانتوں میں کوئی لوشن یا دوائی ڈاکٹر لگا دیتا ہے تو وہ حلق میں نہ جائے وہ نہ لگوائیں آپ ویسے چیک کروانے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جی جے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکات وبرکات یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کارانوں کے دور میں ایک صحاب سیدنا عثمان بن غنائف رضی اللہ کارانہ کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں عثمان غنی رضی اللہ کارانوں سے میرا مطلب کام پڑ گیا اور میں جاتا ہوں لیکن حضرت ابیر المین مصروف ہوتے ہیں تو توجہ نہیں ہو رہی میری طرف تو آپ کوئی صورت نکالیں تو آپ نے یہ روایت بیان کی کہ تم مطلب یعنی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہ پڑھ کر نابینا دینا نا ہو گیا تھا آنکھ والا ہو گیا تھا تو تم بھی اسی طرح دو رکعت نماز ادا کر کے یہ دعا پڑھو تو انہوں نے یہ دعا پڑھی یہ عمل کیا اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پھر اتنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو نے فور توجہ فرمائی اور ان کا کام کر دیا تو یہ صاف سیزنا عثمان عثمان ابن سبھی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری سفارش کر لی فرمایا میں نے سفارش نہیں کی دی میں نے تو یہ آپ کو میں نے تو کیونکہ یہ دیکھا تھا نابینا اس طرح ایمان اس طرح آنکھوں سے نگاہوں سے مشرف ہو گیا تھا تو اس لیے میں نے میں نے تم کو یہ دعا بتا دی کہ یہ دعا قضاء حاجت کے لیے حاجت پوری ہونے کے لیے تو اس طرح ان کی حاجت بھی پوری ہوئی یہ سرکار صلی اللہ کے مثال ظاہری کے بعد کا واقعہ ہے اور یہ مختلف کتابوں میں لکھا ہے جو میں نے پڑھا ہے سابا شریف میں بھی یہ واقعہ ہے جو کہ حدیث کی مشہور کتاب ہے وہ مولا علی کرنا ابھی ایک خاص مولا علی مشکل کشا سے مدد مانگنا یا ان کو مطلب یا لکھ کے پکارنا اس کے بعد اس کی بھی میں ایک دلیل آپ کو دیتا چلوں حضرت شاہ محمد روس گوال یاری علیہ رحمت اللہ الگ کی کتاب جو خمسا جس کے وظائف جی کے جعید بزرگ اولیاء کرام نے اجازتیں دی جن میں شاہ ولی اللہ محدث بہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی بھی شامل ہے اس کتاب میں کہ ناد علی سات بار یا تین بار یا ایک بار پڑھے ناد علی پڑھنے کی ترغیب ہے اس کتاب میں جوائر خمسہ میں جس کی اجازت بہت سارے بزرگوں نے دیے اور شاہ بلی اللہ صاحب محدید ذہلوی علیہ رحمت اللہ القبی نے بھی دیے جو مشہور بزرگ ہیں جس ناد علی کو پڑھنے کی اجازت دی وہ ناد علی بھی لکھا ہوا ہے ان کتب میں تو وہ ناد علی ذرا آپ سنیے بہت صبح یاد بھی ہوتا ہوگا تو ناد علی کلائتی یعنی حضرت علی کو پکارو جو عجائب کے مظہر ہیں انہیں تمام مصیبتوں میں اپنا مددگار پائے گا ہر رنج و غم دور ہو جائے گا آپ کی ولایت سے اے علی اے علی اے علی, اے علی, اے علی تو پیارے پیارے میٹے دیکھتا ہے بھائیو آپ نے دیکھا کہ بزرگا میں دین بھی مولا مشکل خشا مانتے چلے آ رہے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ عبد الکریم کو نہ صرف پکارتے تھے بلکہ پکارنے کی انہوں نے تعلیم دی اس سرم اس میں کوئی قباط نہیں ہے. آپ شیطان کے وسپسے کو بالکل جھٹک دیں کہ جو دنیا سے چلا گیا اس کو پکار ہی نہیں سکتے ایسا نہیں ہے میرے خیال میں آپ میں سے اکثریت کو یہ دعا یہ سلام یاد ہوگا جب آپ قبرستان جاتے ہوں گے السلام علیکم یا اہل القبور. اللہ لنا وانتم سلام ہو اے قبر والو تم پر تم ہم سے پہلے آ گئے اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے تم ہم تو پہلے آ گئے ہم تمہارے بعض آنے والے آپ ایمانداری سے بتائیے کہ آپ یعنی کہ اس میں یاد ہی ہے کہ نہیں قبر والوں کو اچھا قبرستان کتنا بڑا ہوتا ہے نا بعض قبرستان تو جیسے کہ آپ وہ مرکز الیا کا قبرستان یعنی قبرستان نیلوں پر پھیلا हुआ ہے اچھا مکنی کا قبرستان نیلوں پر شاید پھیلا ہوا سات, سات کلو میٹر پھیلا ہوا اچھا یہ اپنا یہاں کا مشہور قبرستان میوا شاہ یہ بھی یہاں میری والدہ بھائی وغیرہ ماموں سب دفنے ہزاروں لاکھوں قبریں ہیں وہاں وہ بہت بڑا قبرستان ہے اس کے علاوہ چھوٹا ہی قبرستان صحیح جب بندے کو دفنے کرتے تب تو مٹی کتنی ہوتی ہے آپ دیکھو یہ چھوٹا سا موٹا سا کانچ لگا ہوا ہے آپ بولتے ہو تو بناو سمجھ نہیں آتی مجھے کا جو قبر پر مٹی کتنی منو مٹی چڑھا دی جاتی ہے اگر کوئی ظاہری زندہ آدمی اندر چلا جائے تو وہ بالکل ساؤنڈ پروف اس کی وہ قبر ہو جائے گی اس کو آواز جائے گی نہیں لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ مرنے کے بعد سننے کی طاقت بڑھ جاتی ہے دیکھنے کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے خود حدیثوں میں انچکا چڑی وغیرہ کے حدیثوں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے اس کے عزیز و قاری چلتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی چاپ پاؤں کی جو چلنے کی آواز ہے یہ بھی سنتا ہے اب اب اندازہ لگائیں ایک عام آدمی بھی سنتا ہے مرنے کے بعد وہ قبرستان میں جو دفن ہیں مردے وہ سنتے ہیں مرنا پھر یا پکارنا پھر بیکار ہو جائے گا السلام علیکم یا علوم قبور نہ کہا کریں وہ سب بھی کہتے ہیں اچھا اچیات میں سبھی یارسول اللہ کہتے ہیں معاف کیجئے سب کہتے ہیں جو نمازی ہے وہ یارسل اللہ کہتا ہے میں آپ کو بتاؤں کیسے کہتا ہے السلام و ادئی النبی التحیات ان میں آتا السلام و ادئی النبی ایو ان مانا کیا آپ کسی کو ہی پوز. جو نماز کے بعد یا رسول اللہ کہنے کا منع کرتا ہوگا وہ بھی ماننے سے اتفاق کرے گا میرا کہ اس کا معنی یہی ہے سلام ہو اے نبی آپ پر یعنی باپا یا رسول اللہ کا مطلب ہوا اے اللہ کے رسول اور ایوح النبی کا مطلب ہوا اے نبی یعنی ایوہا اور یاہی کا فرق ہے بس ہاں یہی کہ مطلب مانا تو یا رسول اللہ ہی ہوئے نا اس سے یعنی کہ محموم تو یہی بنے گا نا کہ نبی کو پکارا چلو تو یا رسول الحمد کو یا نبی اللہ کہو یا نبی اللہ کہنا بھی اگر آپ کو نہیں سوچنا پڑتا تو یا نبی کہہ دو تو پکڑے تو جاؤ گی کہ یا تو کہا تم نے پکارو تو سی نماز کے بعد ہے نبی کہنے والے اور پھر کاف جو ہے نا کاف یہ کتاب کا سیدھا علیق کا السلام ہو سلام ہو تم پر تجھ پر یہ واحد کا سیدھا لیکن یہ عربی میں واحد کا سیدھا چل جاتا ہے اس کا عرف یہی ہے اس کی فصاحت ہے اس میں یہ فصیح لفظ ہے اب صلاحت وسلام علیہ کا یا رسول اللہ پڑھتے ہیں تو یہ فصیح ہے عربی کے لحاظ سے علیہ علیکم یا رسول اللہ کہیں گے تو فصیح نہیں ہے حالانکہ معنی گیا جمع ہے اردو میں جب ہم کہیں گے تو آپ کہیں گے تو سلام ہو اے نبی آپ پر دو بار پکارا دو بار اس میں یا بھی کہا ہے اور آپ بھی کہا یہ پکارتے میں اچھا اب کسی کو شیطانی وسائل ڈالے شاید کہ یہ تو حکایت ہے یہاں پہ یہ تو معراج کا واقعہ ہے یہ تو مطلب وہ نماز والا تو نا وہ ہے نا کہ معراج کا واقعہ اور حکایت ہم اس کو ادا کر رہے ہیں میراج میں اس طرح وہ عرض مولا حضرت حضرت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ احیاء العلوم نے جلد اول جہاں انہوں نے نماز سے تعلق سے بیان کیا ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے اس میں جہاں اچھا تذکرہ نام آپ کو مل جا رہا ہے ان کہ جب نمازی السلام و علیہ کا کہے تو اس وقت معراج شریف کے واقعے کی حکایت یعنی اس کو میں دوہرا رہا ہوں یہ نہ تصور کرے بلکہ تصور یہ کرے کہ میرے دل میں نبی حاضر ہیں اور میں ان کو سلام پیش کر رہا ہوں سبحان اللہ تو وصال کے بعد مدد کرنے کے یا پکارنے کی ممانت نہیں ہے ورنہ تو نماز میں کیا ہم گناہ کرتے ہیں السلام علیکم نبیو کہہ کر پھر یہ کہ یہ نماز جو ہے نا اس میں بھیفتہ بزرگوں کی مدد شامل ہے جی ہاں میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے یہ مسلم شریف کی حدیث کا میں مضمون آپ کو عرض کر رہا ہوں جب معج پر گئے جب واسی ہونے لیکن لگ سید موسا کلی ملا علامہ والد صلاحت سے ملاقات ہوئی جن کو صدیوں گزر چکے تھے پردہ فرمائے ظاہری وفات کے کیا لائیں تو جو بھی گفتگو ہوئی ذرا کہ پچاس نمازیں فرض ہوئی ہیں تو سیدانہ موسا کلیم اللہ علیہ نبی والسلام نے عرض کی کہ آپ کی امت پچاس نمازیں نہیں پڑھے گی آپ کم کروائیں آپ نے بارگاہ بارگاہ خدا اندی میں حاضر ہو کر ارض و معروف کی کم ہو گئی پھر آئے کتنی رہی اتنی رہی پھر نہیں یہ بھی نہیں پڑھیں گے آخر کار کم ہوتے ہوتے پانچ نمازیں رہ گئی اب بتائیے اس میں غیر اللہ کی مدد شامل ہے یا نہیں پہلے پچاس ہوئی تھی اب پانچ رہ گئی غیر اللہ کی مدد سے اور اس غیر اللہ کی مدد سے جس کو وشال ہوئے سبزیاں بیت گئی تھی صحیح ہے سونا موسا کلیم اللہ علا نبی اب بتائیے پانچ نمازیں آپ کیسے پڑھیں گے اگر موسا علیہ السلام کو مشکل کشا نہیں مانیں گے تو موس موس موس موسیٰ علیہ السلام نے تو خدا کی قسم ایسی مشکل کشائی کی ہے ورنہ پچاس پڑھنی پڑ جاتی اپنے کو یا پانچ نہیں پڑی جاتی پچاس ہم کیسے پڑھ پاتے ہیں تو بہت بڑا خدا کی قسم حضرت سیدنا سید اللہ کلیم اللہ علاء نبی جنا علیہ صلاۃ والسلام نے ہم پر احسان کیا ہمارے بہت بڑے مشکل گشا ہیں سیدنا النا مسا کلیم اللہ علاء نبی جنا علیہ صلاۃ والسلام جب پچاس کی پانچ کروا دی تو پھر یہ دیوانے جھوم جھم کر کیوں نہ موسا علیہ السلام بارگاہ میں بارگاہر کریں کیوں نہ مشکل کشا کہ مشکل کشا اے کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو تم نے بگڑی میری بنائی اے تم نے بگڑی ہم سب کی بنائی میں امید کرتا ہوں کہ اگر کسی کو وسوتے ہوں گے تو ان کی بھی کاٹ ہو ہوگی کیا کوئی ایسا ہے جس کے وسودوں کی کاٹ ہوئی ہے سبحان اللہ دیکھو کتنے سب اچھا رہے ہیں کہ ان کے وسودوں کی کاٹ ہو گئی مشکل کشاک کل تک اگر نہیں کہتے تھے تو اب انشاءاللہ دھوم دھام سے اور گرج دھمک کے ساتھ کہیں گے فیضان مشکل کشاب فیضان مشکل کشاب دانے مشکل کشا ہے ابھی مشکل کشا, کشا سا ALKAR یا کنا سر میرے ہے ابھی مشکل کشا کریمور جاری رہے گا انشاءاللہ صلو ولوحبیب و حبیب واپا یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اجا کا نہ ابود ہُوا کا نا ہم تجھی کو پوجے تجھ اور تجھی سے مدد چاہیں اس کا مطلب کیا ہم تجھی سے تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں ٹھیک ہے اس میں میں نے پیسوں کے مدد کی دو صورتیں ایک تو کسی سے مدد مانگنا کہ جس کو بزدات مانے اور مستقل مانے کہ جس کو کسی نے طاقت نہیں دی خود بخود طاقت آئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ مددگار ہے ایسا مددگار تو ہمارا ہے اب یہ کہ اس نے کسی کو مدد کرنے کا اختیار دیا طاقت دی تو اب جس نے اس کی عطا سے مدد مانگی وہ اس آیت کے تحت نہیں ہے ورنہ تو سارا ختم ہو جائے گا نظام ہی ختم ہو جائے گا کہ اجلا کا نسف اور تجھے سے مدد مانگے ٹھیک ہے نا اس میں نہ زندہ, زندہ کی قید ہے نا مردہ کی قید ہے تو پھر یہ تو کسی سے مدد مانگی نہیں سکتے زندہ سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے اب مثال کے طور پر آپ گر پڑے اٹھ نہیں پا رہے اے بھائی ذرا ہاتھ دونوں میں یہ مدد مانگی اب ہوگا کہ آپ کا تو جی سے مدد مانگے آپ نے بندے سے مانگی کا ہے مدد اب مجھے جواب دیا اب آپ بولو عقلی دلیل نہیں چلے گی کیونکہ اکلی دلیل تو کہاں میں تو کو اکلی دلیل دی جائے گی جس میں عقل ہوگی اس کو اکلی دلیل دی جائے گی جس میں نہیں ہوگی تو اس کی اس کی صورتیں اور ہوتی ہیں پھر اس کو اس طرح دلیل دی جائے گی تو میں تو عقل مندوں سے بات کر رہا ہوں ایماندار سے بتائیے کہ دن میں بارہا ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے نہیں مانگتے میں نے ابھی مددگار پولیس کا آپ کو مثال دی تھی کہ لکھا ہوتا مددگار پولیس بورڈ تو بٹا لو یہ اس کے تحت ڈاکیں گے ورنہ تو دن بھر ہم ہر وقت مدد کے محتاج ایک دوسرے کی تو وہ جو بھی مدد کر رہا اللہ نے اس کی طاقت دی اسے کر رہا ہے جیسے کہ بچہ پیدا ہوا اب یہ خود بخود نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا اب اس کی مدد ماں کر رہی ہے جو پلاتی ہے اگر ماں اس کی مدد نہیں کرتی تو یہ تو مر جائے گا اور یہ ماں کو مدد کے لیے پکارتا ہے کیسے یہ ماں کو مدد کے لیے پکارتا ہے رو کر جب یہ روتا ہے نا مخصوص اوقات میں تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ یہ دودھ مانگ رہا ہے تو ماں اس کی مشکل کو شائع کر دیتی ہے تو دودھ پلا دیتی ہے اسی طرح اب تھوڑا سنبھلتا ہے تو یہ کپڑے نہیں پہن پاتا ماں کی مدد سے کپڑے پہنتا ہے پھر باپ کی مدد سے اس کو غذا فراہم, فراہم ہوتی ہے کھانے کی چیزیں اور دوسری ضروریات کی چیزیں باپ کی مدد سے باپ کما کے لاتا ہے تو اس طرح وہ یہ پروان چڑھتا ہے بیمار پڑ جاتا ہے تب بھی ماں کی مدد سے بلکہ ڈاکٹر کی مدد ان مدد یا ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب دوا دیتے ہیں ڈاکٹر کو فریاد کرتے ہیں نا کہ ہم بیمار ہو گیا ہے آپ دوا دے دو اب آپ بولے ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہو تم تو ان سے پڑھتے ہو کہ ہم تو صرف یا اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں اللہ کو بولو کہ یعنی آپ دوائی بھیج بابا ڈاکٹر کی مدد تو ایسی ہے نا کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں بیمار ہو وہ بہت زیادہ طبیعت خراب ہو تو ڈاکٹر کو واضح رہتا ہوں ڈاکٹر آپ ہی ہیں بس بس آپ ڈاکٹر صاحب آپ جلدی جلدی صحیح کر دو یہ چھپڑا جلدی جلدی صحیح کر دو تو اللہ دیتا ہے اللہ دیتا لیکن ڈاکٹر کو بولے جا رہے ہیں تو کیا اسلام سے خارج گئی ہے نہیں کیونکہ کسی مسلمان کو بھی پوچھو گے نا تو یہی بولے گا یہی کہ بھائی ڈاکٹر کو اللہ نے اس, کا, اس کی طاقت دی ہے اس کی تعلیم حاصل کی ہے تو اللہ کے دیے سے یہ مدد کر سکتا ہے ورنہ دل کا ڈاکٹر خود دل فیل ہونے کی وجہ سے مر جاتا ہے سوچتا رہتا ہے یہ تو تو اللہ تعالی نے ان کو یہ طاقتیں دی ہیں تو ڈاکٹر کی مدد سے دبا آتی ہے اور دوا خود بخود منہ میں نہیں چلی جاتی بلکہ بعضوں کا میری کل اسٹور والے سے مدد لینی پڑتی خریدنی پڑتی ہے دوا پیسوں سے مدد نہیں آتی پیسوں کی مدد کے نظر نہیں آتی دوا پھر دوا پینا اور یہ سارے مسائل کلانا اسی طرح یہاں تک کہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو خود بخود جا کے قبر میں نہیں گڑ جاتا اس کو بھی مدد کرتے ہیں غسل دیتے ہیں کفناتے ہیں دفناتے اٹھاتے, اٹھاتے اٹھا کے شان و کے ساتھ قبرستان پہنچاتے ہیں ساری یہ امداد کی صورتیں اگر یہ امداد نہیں ہے تو کوئی کہتے کی امداد نہیں تو پھر امداد کس کو بولتے ہیں مدد کی ایسی تعریف کریں کہ جو ہم سب یہ کر رہے ہیں روز مرہ اس کا نام مدد نہیں ہے تو مدد کا لبز جو ہے ڈکشنری سے نکال دیا جائے مددگار پولیس بھی نہ آ جائے ایک دوسرے کو وہ مدد نہ اور پھر یہ چندے کے لیے غریب طلبا کی مدد کرو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے پھر نادار طلبا کی مدد کے لیے اختیار لگے ہوں گے آج کل اور وہ مائک لے لے کر گھوم رہے ہوں گے غریب طلبہ کی مدد کرو اب لفظ مدد بولو یا نہ بولو چندہ دینا مدد کرنا ہی ہے وہ مفتی احمد یارخان نعیم ہی مفتی احمد یارخان علیہ رحمت المنا سے علیہ یہ اس طرح میں نے وہ جان حق میں ہے. اس طرح کے شرط وہ لکھیں کہ دو آدمی کا مکالمہ ہوتا ہے وہ اجلا کرنا تعین کے تحت ہی آپ کہیں لے لیجیے تو جو از کنس تعین کے معنی نہیں سمجھتا اور وہ ضد پہ آ جاتا ظاہری الفاظ پر کہ اللہ کے سوا کسی کی مدد مانگنی نہیں چاہیے تو وہ تو گیا کام سے وہ روز مرہ خود دوسروں کی مدد کا محتاج ہے تو مدد مانگ رہا ہے تو ایسا آدمی جب کہتا ہے یعنی کہ جو ہم جیسوں کو جسے کہتا ہے وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے اولیاء. آسان ہے بازار کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ نہیں دے سکتا کیا؟ وہ کیا چیز ہے جو اللہ نہیں دیتا جسے تم ولیوں سے مانگتے ہو تو اس کا جواب بھی خود ہی اشار کے انداز شعر کے انداز میں دیا اور چوٹ کیے کہ جو مولتا ہے کہ اللہ کی صورت کسی سے مدد مانگو مت مانگو چندہ وہ بھی مانگتا ہے چندہ تو مانگتا ہی ہے تو کہا اس کو جواب دیا وہ چندہ ہے وہ چند ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اگنیا سے اگنیا گنی غنی کی جماع گنی مانے مالدار یعنی وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے وہ جسے تم مانگتے ہو اولیا سے تو وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو مالداروں سے یا رسول اللہ یاری رہے گا ان شاء اللہ تو یہ سمجھانے کی بات ہے ورنہ اللہ تعالیٰ بغیر چندے کے بھی مدرسے چلا سکتا ہے ہمارے شادی کا مطلب ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ مولا مشکل سے ایسے مشکل خوشائیں ایسے مشکل خوشیاں کہ آج ان کی برکت سے کتنوں کی مشکل اس مسئلے میں ہے ہے مشکل, مشکل, مشکل خوشائی ہو رہی ہے کتنا کا ہاتھ اٹھائے تھے کہ بس دور ہو گئے کتنے کی مشکل خوشائی ہوئی ہے اللہ اللہ میرا مشکل خوشیا کی شان تو دیکھو صرف ان کے نام سے مشکل کشائی ہو رہی ہے اللہ اللہ یہ ان کا فیضان ہے یہی تو ایک فیضان ہے مشکل خوشا جو انشاءاللہ جاری رہے گا تو ہمارا یہ کہ قرآن آیت و اجا کنس تعین اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ سے جس ہم مدد مانگتے ہیں جس طرح اس کی عبادت کرتے ہیں اس کے ساتھ کسی کی بھی عبادت تو نہیں کرتے تو اسی طرح جس وہی مددگار ہے وہی مشکل خوشا ہے اور کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا مشکل کشائی نہیں کر سکتا ہماری پریشانی حل نہیں کر سکتا ذاتی طور دو پر باقی دوسرے بھی اللہ کی اعداد مدد کر سکتے ہیں اور قرآن پاک میں صاف ہے ظلم ذل سکندر ذل کرن مشہور بادشاہ ہیں کہ جو ساری دنیا پر بادشاہ کر گئے اور نیک بندے تھے اللہ کے صالحین لیتے تھے انہوں نے وہ سدے سکندری وہ دیوار بنائی ہے جس میں یاد یاجو محجود بہت تنگ کرتے تھے تو ان کو آپ نے وہ بند کر دیا دیوار لگا کر وہ بہت موٹی دیوار ہے کیونکہ سب کے سکندری بھی بولتے ہیں تو اس کے بارے میں وہ قرآن پاک میں کہ انہوں نے اپنے اور لوگوں سے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں دیوار ایسی بنا دو تو آپ نے سروا تھا تم بھی دی کری مدد کروار گن کرو تو قرآن پاک میں اس طرح ارشاد ہوتا ہے سکندر ان کو کہہ رہے ہیں میری مدد کرو سات قوت کے دیکھا سکندر نے مدد مانگی تو یہ تو سبھی مانگتے ہیں مدد کوئی بلڈنگ عمارت بنتی ہے تو اکیلا آدمی تو نہیں بناتا تھا نا مزدور بےگاری کرنے والے مزدور جو ہے اٹھا اٹھا کے دیتے ہیں سیمنٹ ملا کے دیتے ہیں مارتا ہے لگاتا ہے کتنے جنے مل کتنے افراد مل کر ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نظام تو ہمارا بالکل سامنے ہے اب اس میں بھی اگر کوئی آدمی کو اسٹکال دے جائے وہ سوچنے پڑ جائے تو اس کے نسب باقی مدد کرنا مدد مانگنا یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں جو عقل میں نا اللہ کی عطا سے ہم مانگتے ہیں جو مدد کر سکتے ہیں اللہ کے دیے تھے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بھی مدد نہیں کر سکتے اللہ نے چاہتا کہ یہ ہاتھ پاؤں دیے تو ہم مدد کرتے ہیں جس دن یہ ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیں گے تو اس ہاتھ پاؤں سے مدد کیسے کریں گے اس میں کوئی سے کوئی کوئی, سے کوئی مطمئن ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہم نے مدد مانگی تھی مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے انشاءاللہ فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے پیجان مواری <سلام> ہے مشکل خوشحال یا علی مشکل خوشال یا علی مشکل خوشال یا علی مشکل خوشال یا علی مشکل ہو یا ہے پیسان ہے بولا جی ہے ہے ہے جی مشکل خوشال شیا اری مشکل خوشالیا اری مشکل خوشال سبادی مشکل پت جا ہو بہو Take okay. ہے پان ہے بالاری ہے یشکل خوشام یا ابھی مشکل خوشال یا علی مشکل خوشام یا ابھی مشکل خوشال یا علی مشکل خوشام یا مشکل باپا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائی جاری رہے گا جاری باپا یہ ماشاء اس قدر آپ نے وسوسوں کا علاج عطا فرمایا پھر فرص مطلب وسوسے تو ورث واپ آتے کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں کہ کچھ بھی ہے یہ بتائیے کہ جو دنیا سے چلا گیا جو ہماری گیا رخصت ہو گیا بھائی اسے اگر آپ پکارتے ہیں جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو کوئی تو قرآن دلیل جو ہے نا مطلب ہوتا ہے بابا نہیں بات سمجھ میں آتی کسی کی تو حدیثوں کی دعا میں نے بتائیے السلام علیکم یا اہل القبور ہے تو حدیثوں میں دعا آپ کی بات کو کہاں مطلب کوئی مطلب رد کر سکتا لیکن جب یہ بےچارے مطلب یہ احتقاب سے فارغ ہو جائیں وہ باہر جائیں گے قرآن میں قرآن کی تو بات کرو نا الحمدللہ للہ آیت ہو سب مطلب کے مدینہ مدینہ ایک کوئی ایک ایسی ایک آیت کو ایسا آیت میں قرآن پاک میں ایسا مضمون کہ جس سے مطلب یہ ہو کہ یار اب مطلب آج ختم نا ہاں فائنل راؤنڈ مطلب ہو جائے نا کہ کہ انسان کو نہیں بلکہ جانوروں کو پکارنا بھی ثابت ہے مرے ہوئے جانوروں کو قرآن سے کہاں قرآن سے تو وہ پہلے بھی کوئی فیس لے لیتے چاند رات کو آ تو آج نہیں نی میں مضبر آبھائی جتنے موتقی تھے وہ بھی بابا ان کو احتکاب امامہ باندھنے اور ارتقابات امامہ باندھنے کی بجائے سبحان اللہ ان دس دنوں میں اگر امامہ نہیں شروع کریں گے تو کب کریں گے شروع ویسے ہی وہ ماشاء اللہ وہ ثباب بڑھ جاتا نا ان دنوں تو اور احتکاب میں تو کوئی دنیا کے مسائل بھی آپ کے نہیں ہیں کہ یہ ٹوکے گا وہ روکے گا وہ مزاق اڑائے گا بلکہ یہاں تو امامہ پہننے والوں کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور امام ہی کی ایک نماز بغیر امام ہی کی ستر نمازوں سے بہتر ہے سبحان اللہ تو امام آم تو کم از کم جہاں جہاں ملک بھر میں جہاں بھی دیروں نے زور جو زور جو ستر رکاوٹوں سے بہتر ہے یہ ہے اور ایک جمعہ جو ہے وہ امام ایک بغیر امام کے ستر جمعوں سے بہتر ہے سبحان اللہ غالب یہ الفاظ ہیں جمعہ میں امامہ جو ہے سب جمعوں کے برابر ہے یا بہتر ہے اس میں سے دو میں سے کوئی ایک ریوائنٹ نہیں ہو جمعہ کے امامہ باندھنے والے پر تو فری سے بھی دھلوتے ہیں نا جی ہاں شام تک ہوگی تو فضیلت ہی فضیلت ہے نقصان تو ہی نہیں ہم تو ویسے ہی مطلب آکا کے اس سنت جو ہے امام شریف جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تو کتنا پیارا کلام پڑھتے ہیں تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا نور کا اگر کوئی آئٹم بیچنے والا جو چیز بیچتا ہے اگر اپنے محلے میں اس پر بل پر دس فیصد نفع ملتا ہے اور دو گلیاں چھوڑ کر بیچے تو بارہ فیصد نفع ملتا ہو تو وہ بارہ فیصد کے لیے دو گلیاں چھوڑ کر جائے گا اور اگر کہیں ڈبل نفع ملتا ہو دوسرے شہر میں دوسرے شہر میں جا پہنچے گا تو یہاں دو رکعت کی ستر ستر رکعتوں کا خواہ ملتا ہو تو تب بھی آپ کو لانچ نہیں پڑتا جیسنی آتی ہے امام اکالی سنت ہے ماشاء اللہ اس میں تو عظمت ہی عظمت اس میں نقصان ہے ہی کا تو اعتقاد میں تو بیسوں میں آپ کی بات کو کہا مطلب کوئی مطلب رد کر سکتا لیکن جب یہ بےچارے مطلب یہ ارتقا سے فارغ ہونے گا وہ باہر جائیں گے قرآن میں قرآن کی تو وہ بات کرو نا الحمد للہ آیتوں روایتوں سب مطلب کہ مدینہ مدینہ کوئی ایک ایسی فائنل راؤنڈ مطلب ہو جائے نا انسان کو بلکہ جانوروں کو پکار بھی ثابت ہے آپ کو یہ اشارت سنانے آئے آپ نے بچارت سن کر اللہ کی حمد کی اور ملک پل موت سے فرمایا کہ اس خلت کی علامت کیا ہے انہوں نے عرض کی یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے اور آپ کے سوال پر مرد زندہ کرے کب آپ نے یہ دعا کی کون سی دعا کی بارہ تین سورت البقارا آیت نمبر دو آیت نمبر تین سو ساٹھ وہی رونی <الْمَوْتَى> میرے آکا نعمت امام اہل سنت ابھی البرکات عظیم مرتبہ پروان سالت مجھ دید و دین و مولانا شاہ احمد رزا خان علیہ علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرۂ آس ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس کا ترجمہ کو کیوں کرتے ہیں اور جب عرض کی ابراہیم نے اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے کھلائے گا فرمایا کیا تجھے یقین نہیں کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو کرار آ جائے خوش اللہ کل نہ جسم دوں نہ یقین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 ان کٹے ہوئے پرندوں کے ٹکڑوں کو بلا پکار وہ تیرے پاس چلے آئیں گے تاؤں سے دوڑتے اور جان رکھ کے اللہ وجل غالب حکمت والا ہے تو آپ نے ملازم فرمایا کہ ان کو بلانے کا اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ان پرندوں کو بلا اچھا اب کس طرح بلانے کی ترکیب کیسے بنی چنا کے حضرت سعیدنا ابراہیم سلیل اللہ علا ندی جین والے صلاحت وسلام نے چار پرند لیے مور مرغ کبوتر اور کبا مور مرغ کبوتر اور کبوہ. انہیں بحکم الہی زبخہ کیا ان کے پر اکھ کھڑے اور قیمہ کر کے ان کے بام خلط ملت کر دیئے اور اس مجموعے کے کئی حصے کیے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھا اور سر سب کے اپنے پاس محفوظ رکھے پھر فرمایا چلے آؤ حکم الہی سے یہ فرماتے ہی وہ اجزا اڑے اور ہر ہر جانور کے اجزا علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب جمع ہوئے اور پرندوں کی شکل بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے حاضر ہوئے اور اپنے سروں سے مل کر بھی این ہی پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑ گئے ان پرندوں کو کاٹا ٹکڑے ٹکڑے کیے کیما کر دیا بالکل مر کر گئے جیسے بالکل مر کر بھی ایسے مٹ گئے کیما بھی مٹ ہو گیا گیا ان سب کو دور دور رکھ دیا اب اب وہ جو بالکل مرے ہوئے اور بالکل کیما ہوئے جو پرندے ہیں سر ان کے پاس سر ان کے پاس ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو پکارو پکارو مردوں کو پکارنے کا قرآن نے حکم دیا کہ اب چونکہ چنا چنا چاہیے چونکہ ہلاکے میرا مطلب ہے اگر مگر کیسے کرو گے ہم تو قرآن کہہ رہے تو جو قرآن مانتے ہیں ان کے لیے تو کافی کہ مرے ہوئے پرندوں کو پکارنے کا اللہ نے حکم دیا تو آپ بولو گے تو پرندوں کے لیے نا انسانوں کے لیے کیا ہے تو اب یہ کہ اس کا تو جواب دیں گے یہ جواب دیں گے نا انسان تو نقل ہوگا ہاں تو یہ تو اس کا تو ہم کیا حل کروں ہر بات کا جواب تو کیا آپ جانوروں والے ہو جاؤ ہم انسانوں والے نہیں یہ تو ٹھیک ہے مطلب سمجھ میں آ گئی یار آ گئی نا اب جس کی سمجھ میں نا اس کے نظر جس کو نہیں آیا میں حاضر ہوں وہ کھڑا ہو کر ہاتھ اٹھا دے کہ وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے اگر سمجھ میں نہیں آیا تو کیا پوچھنا چاہتے ہیں اگر مجھ تک آواز پہنچ گئی تو انشاءاللہ میں مزید ارد کروں گا کہ یہ صاف صاف پرندوں کو کاٹ کر دبا کر کے ان کو پکارنے کا حکم ان کے ٹکڑے پہاڑوں پر رکھ کر اللہ تعالی نے فرمایا یعنی کلیئر کٹ بالکل پھر انہیں بلا ان سم مد ا ہن پھر انہیں پکار انہیں بلا اس کا معنی کسی کو پوچھنا چاہو سم مد ان کو پھر تم ان کو پکارو تم مرے ہو پکارنے کا خاص یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علا نبی النا علیہ صلاحت السلام کو حکم دیا آیت نمبر تین سو ساٹھ لکھا ہے تین سو ساٹھ سورت البکڑا اچھا کتابت کی غلطی ایت, یہ تین سو ساٹھ لکھا ہے دو سو ساٹھ آیت نمبر دو سو ساٹھ صلیمدی ایسا لگتا ہے کہ ہنڈریڈ پرسینٹ سب مطمئن ہو گئے ہیں کہ کوئی بول نہیں رہا مطمئن ہے الحمدللہ للہ الحمد جب قرآن کی بات آ رہی کی بات تو مسلمان کا کا انکار کرے گا تو اب یہ کہوں نہ مشکل کشاہ کہوں تم کو کیوں نہ مشکل کشاہ کہوں تم کو تم نے بکڑی میری بنائی ہے تم نے بکڑی میری بنائی ہے رو عمر عثمان پہ رحمتی لاخو ابو بکرو عمر عثمان پر رحمت لا کھو ابو بکرو عمر عثمان پر میرے مولا ہے درے میرے مانا ہے درے کلار پر لا کلا مشکل گشا ہو کر مشکل God آیت نمبر تین سو سات رکایش میں تین سو ساٹھ مائک بھی دیکھو مائک بھی مدد کر رہا ہے آپ تک آواز پہنچانے میں سواند. تو یہ اتنا پیارے پیارے جوابات پاپا دے دی ہو سکتا ہے یہ کوئی اور وس وسا یہ لے کر آ جائے ٹھیک ہے بھائی یہ مشکل کچھ آئی اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مولا کیوں بولتے ہیں سر دے دیجیے مولا مشکل کچھ آؤ. مولا تو آپ جانتے ہیں باپا وہ یوں کس کے لیے کہا جاتا ہے اور یہ اس کے بارے میں کیا مولا کا بھی جواب بھیج جائے گا آپ نے کبھی کسی کو مولانا کہا ہے داڑھی والے کو کہا ہے نا مانا پتا ہے مولانا کے کیا ہوتے ہیں ہوا کتنا نام کے پہلے لگتا ہوگا مولانا ہماری مسجد کے مولانا نے یہ مسئلہ بتائیں بول کرا بولے کی داڑھی ہے تو مولانا نا مولانا ذرا سنیے تو مولا نا اس کو بولا م... بابا میں وہ مولا نہیں مولا کے م... م... ان کو ہم وہ جواب دے بابا جو مل... مولا نا تو کو کہتے ہیں مولا اچھا تو کے مولا کے نام منا آگے مولانا کے نام منانی مولانا کے مانا کیا عربی لفظ ہے مولانا مانے ہمارے مولا اچھا ہاں مولا یعنی ہمارا مولا اب یہ کہ ان جنو ہونا چاہیے عشق ہونا چاہیے چاہے سے چناؤ سورت البقرہ میں نا آخر میں انت مولانا فن تو ہمارا مولا ہے تو ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے پر تو مولانا اور ایک جگہ اور بھی ہے اللہ مولانا لا مولا لکو یہ کافروں رو کو کہا گیا ہے کہ اللہ ہمارا مولا ہے اے کافروں تمہارا کوئی مولا نہیں تو پھر تو ہم آپ یہ جو ہر داڑی والے کو آج مولانا بولتے ہو تو ستوبا کرنی پڑے گی اگر یہ مان لیا جائے تو اگر یہ کہ داڑھی والے کو مولانا بولنا روا رکھتے ہو تو حضرت علی مشکل کشا کو بھی مولانا بول دو ٹھیک ہے نا تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ ایک حدیث شریف مشہور ہے کہ میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا من کن تو فعلی ہو میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں اس نے یہ بات ہوئی کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علی والی وسلم فرما دیا کہ علی مولا ہے ہلا تو اب ہم نے جس کا قدمہ پڑا اس کی مارے بھائی مور لگ گئی مور لگ گئی اس میں لگے پاک سہن سے پایا اس نے لگ وے پاک سہن سے پایا اس میں لگے پاک سہن سے پایا جو کے مولا ہے ہمارا تو ہے ہے کے مولا ہمارا کیا بات ہے ہمارے مولا مشکل کشا کر رام تعالیٰ وزول کریں گے آج تو کتنوں کی مشکل خوشائی ہو گئی سبحان اللہ اچھا مولا کے ایک معنی مددگار بھی ہوتے ہیں دو دونوں مسئلہ ہو گئے یعنی مسجد کا ہر مولانا ہمارا مددگار اگر کوئی مشکل خوش کو آولا بولے مشکل خوش آپ بولے تو بس بتاؤ یہ تو بات گئی اپنے مامتا کو بھی ہوتا تھا کئیوں کو مولانا کو نہیں بتاؤ میرے کو مددگار کہہ رہا ہے آج آپ نے کئی مسائل حل کر دی تو تو कुछ कुछ نہیں थोड़ी بो, थोड़ी بो تو ہر ایک یوں تو کچھ نہ کچھ تو مدد کرتا ہی نہیں ایک دوسرے کی تھوڑی بہت تھوڑی بہت تو مدد کرتا ہی ہے جیسا مددگار پولیس لگی بھی مدد کرتی بھی ہے اور مدد لیتی بھی ہے بلکہ نام محافظ ہے حفاظت کرنے والی اچھا صحابہ انصار کیا ہجرت کر کے صحابہ کرام والے مریدوان پہنچے مکہ مکرمہ تھے تو صحابہ کرام جو وہاں مدینہ شریف میں پہلے جو تھے انہوں نے اپنا آدھا آدھا مال تقسیم کر دیا آدھا ان کو نہیں دیا آدھا خود رکھا تو اس طرح مطلب یہ کہ انہوں نے مدد کی اس لیے ان کو انصار کہا گیا اور وہ موازر کہلائے یہ تو مشہور سب بچہ بچہ جانتا ہے انصار کے معنی آتی. اسی میں پوچھنے کس کو انصار میں نصرت کرنے والا نصرت میں نے مدد مددگار صحابہ کے مدد مددگار کہ انہوں نے مدد کی مواجرین کی آہ. وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نبی عیساربی جنا صلاۃ والسلام نے اپنے حوالیوں سے فرمایا من انصاری عید اللہ عید قرآن میں کہ اللہ کی طرف کون ہے تم میں سے جو میری مدد کرے واری کیوں نہواریوں نے کہا ہم مدد کریں گے اللہ کے دین کی اس طرح مطلب ہے کہ اور بھی تنسر اللہ انسرکم تو یہ سب اقسام کم کہ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا اور اللہ تمہارے قدم جمع دے گا تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا تو اللہ تعالیٰ تو دے نہیں ہے کہ اس کی کوئی مدد کرے نہ اس کو مدد کی حاجت مراد یہ ہے کہ اس کے دین کی مدد اسلام کی مدد تو اس طرح مطلب یہ کہ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ کے سوا غیر کی مدد کا تذکرہ ہے بابا موبائل موب... کا دور ہے ہاتھ آج موبائل ہے بچے بچے کا بچے بچے کا ہاتھ میں موبائل ہے یہ یہ بتائیں یہ تو مسئلہ وہ ٹیلی فون نے کر دیا نا اپنا اگر کوئی مطلب امریکہ میں ہو اور ادھر سے آپ نمبر ملائیں آپ کا دوستوں کوئی تو وہ گھنٹی بجتی ہے اٹھا کر وہ فون پر بات کر ہی لیتا ہے تو جب سائنسی کنیکشن ہزاروں میلوں کا فاصلہ سمیٹ دیتا ہے ٹھیک ہے نا تو روحانی کنیکشن کبھی تو کوئی تو ہم جب بزرگانے دین کو پکارتے ہیں تو بزرگانے دین بھی تو ہماری سنتے ہیں نا